بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ علیہ السلام۔ غلیبۃ الروم روم ہی مغلوب ہو گئے۔ تی ادن الارض سب سے قریب زمین میں وہم من بعد غلبهم فیغلبون اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے۔ تی بضی بسینین چند سالوں میں۔ للہ الامر من قبل ومن بعد اللہ ہی کے لیے ہے اختیار اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی۔ فراہمین اور مومنف خوش ہوں گے اللَّهِ اللہ کی مدد کے ساتھ یگ شرم یہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے وہ عزیز الرحیم اور وہ سب پر غالب کمال نہایت رحم والا ہے یہ رومی اصل میں تھے عیسائی اہل کتاب ان کی لڑائی تھی آتش پرستوں کے ساتھ کتاب ہاں جی ہاں تو کیونکہ مسلمان بھی اہل کتاب ہیں آسمانی کتاب کو ماننے والے تو آسمانی کتابوں والا جو مذہب ہے وہ اور وہ جو خزائی مذہب کو نہیں ماننے والے یہ دو بلاک بنتے ہیں اس لیے رومیوں کی فتح مسلمانوں کے لیے یعنی کہ خوش خوشی کا باعث ہوگی تو یہ ہو چکا تھا ہے نبی صلی اصلاح اسلام کے دور میں جب یہ روبی مغلوب سے نو سال کے در در یہ دوبارہ گالے وعد اللہ اللہ کا لا اللہ اللہ وعدے کے خلاف وروی نہیں کرتا ولاقن اکثر لا يعلمون لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے یا علم دنیا وہ دنیاوی زندگی کا ظاہری علم تو رکھتے ہیں آخرت علم غافل اور وہ آخرت سے غافل ہیں یعنی حیات دنیاوی کا جو علم ہے دنیا داری کا علم اللہ سبحانہ و نے دنیا داری کا علم رکھنے کے باوجود انہیں کہا ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں بے علم ہے یعنی کہ علم اصل ہے آخرت کا علم دین کا علم تو دین کا علم نہیں تو سمجھو وہ بندہ بے علم ہے اولم يتفکروا فی انفسہم ما خلق الله السماوات والارض وما بینهما الا بالحق واجل مسم ما انہوں نے اپنے اپ کے اپنے اپ کے اندر غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو صرف حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے اور ایک مقرر مدت تک وَإنَّا كثيراً مِّن الناس بلقاء لا اور یقیناً لوگوں میں سے اکثر لوگ بہت زیادہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ اتر کرنے والے ہیں فی الارض كان عاقبت من قَبْلِهِمْ کیا انہوں نے زمین کیا وہ زمین وہ میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھیں کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے کانوطن وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے اور انہوں نے زمین کو پھاڑا یعنی ہل چلائے اور اسے آباد کیا اس سے کہیں زیادہ جو انہوں نے زمین کو آباد کیا یعنی کہ جس طرح یہ زمین میں آباد ہیں جس طرح انہوں نے زمین کو آباد کیا ان کی نسبت پہلے لوگوں نے زیادہ آباد کیا تھا زمین کو وجہ کے پاس ان کے رسول والد دلائے لے کے آئے سماکان اللہ علیہ تو اللہ تعالیٰ ان پر کبھی ظلم کرنے والا نہ تھا لیکن وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے تھے پھر وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کی ان کا انجام یہ ہوا ان کا انجام برا ہی ہوا اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اللہ, سم سم اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے تخلیق آ... کا آغاز کرتا ہے پھر وہ اس کو لوٹائے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ مایوس ہو جائیں گے وَلَمْ مِنْ وَكَانُوا كَافِرِينَ اور ان کے لیے کوئی شریک ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی نہ ہوں گے اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے وَيَوْمَ اور جس سے قیامت قائم ہوگی وہ متفرق ہو جائیں گے الگ الگ ہو جائیں گے باغ میں خوش کیے جائیں گے وہ امینہ کفر اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو تو وہ عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں یا حاضر کیے جائیں گے فسبحان اللہ تو اللہ حاضرون پاک ہے یا اللہ کی تسبیح ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو اور اسی کے لیے سب ہیں آسمانوں میں اور زمین میں اور پچھلے پہر اور جب تم ظہر کرتے ہو یا زہر کے وقت میں دوپہر کرتے ہوئی وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے و یقین اور بابا جموتی اور وہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد کال اور تم اسی طرح نکالے جاؤ گے وَمِن تُرَابٍ اِذَا انتم مٹی سے پیدا کیا پھر تم بسر بن گئے جو آتی ہی اور اس کی نشانیوں میں سے انخالا مِن انف... مِن جا اس نے تمہارے اندر سے ہی, سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو وہ زیادہ بینک ورحمہ اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی ہے ان نسیزہ قوم یقیناً فکر کرنے والی قوم کے لیے ومن ہی خلق والارض وقت لا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگ کا رنگوں کا مختلف ہونا ان نفیز آیات علیمین یقیناً اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے آیا ہی مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ کمبل پودے ہی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا دن اور رات کو سونا اور تمہارا اس اللہ کا فضل تلاش کرنا ان نقیدہ علی کا آیات یقین ان اس میں نشانیاں ہیں سننے والی قوم کے لیے ومین آیاتی ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو دکھاتا ہے بجلی خوف و تما خوف اور لالچ کے ساتھ یعنی کہ اس کے ساتھ تمہیں ڈراتا بھی ہے اور تمہارے دلوں میں تما بھی پیدا ہوتی ہے کہ اس کے بعد بارش آئے گی وہاں اور آسمان سے وہ پانی نازل کرتا ہے بابا ڈوتی ہاں وہ اس کے ذریعے پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد یعنی زمین بنجر ہوتی ہے اس کو دوبارہ اللہ تعالی آباد کر دیتا ہے ان نفیزہ لے کر آیا تین قومی ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے اور اس کی میں سے ہے کہ آسمان اور, زمین اس کے حکم سے آسمان اور زمین کا اس کے حکم سے قائم ہونا سما ادا سب ملب ادا انسم تک تخرجون پھر جب وہ تم کو ایک پکار لگائے گا زمین سے پکارے گا تو تم اس وقت اچانک نکلو گے کل اللہ کارتون اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں سبھی سب, سب کے سب اس کے لیے فرما بردار ہونے والے ہیں وہ ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہ اس کو لوٹاتا ہے وَهُوَ عَلَيْهِ اور وہ اس پر زیادہ آسان ہے یعنی کہ پہلی مرتبہ جو پیدا کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو پہلی بار بنانا وہ مشکل ہوتا ہے اور اس کو دوبارہ سے بنانا یہ نسبتاً آسان ہوتا ہے ولہ النسماوا اور آسمانوں اور زمین میں اللہ کے لیے سب سے اعلی مثال ہے وہیز الحکیم اور وہ کمال غلبے والا اور کمال حکمت والا ہے مثلا من اس نے تم تمہارے لیے من فی ما کیا تمہارے لیے ان غلاموں میں سے جن کے, جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں کوئی بھی اس رزق میں شریک ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے سوا کہ تم اس برابر ہو کا ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو کذا علی اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے کھول کر آیات بیان کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں یعنی کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک شریک بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو ملک ہے اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں وہ ان کو دیتے ہیں کہ یہ شریک بھی جو ہیں اللہ کا فلاں فلاں کام یہ لوگ کرتے ہیں یہ بارشانے برساتا ہے یہ اولاد دیتا ہے یہ ارجک دیتا ہے تو اللہ نے مثال بیان کیا کہ اللہ تعالی نے جو کچھ تمہیں دیا ہے جو تمہارے مملوکہ غلام ہے کیا غلام تمہاری کمائی کے اندر برابر کے حصے دار ہے جس طرح تم اپنے شریکے سے ڈرتے ہو اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ بالکل نہیں وہ تو غلام ہے تو اللہ کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے غلام ہے ساری کے ساری مخلوق اس کو تم اللہ تعالیٰ کے برابر کر دو برہ دینا بلکہ ان لوگوں نے, جنہوں نے ظلم کی اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے بغیر کسی علم کے الله تو جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی بھی نہیں تو اپنے چہرے کو دین کے لیے سیدھا رکھ، کر لے فطر صلاح لطیفہ یہ اللہ کا وہ قانون ہے اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا لا تبدیل علی خلق اللہ تبدیل اللہ کی پیدائش کو کسی طرح بدلنا جائز نہیں ہے یہ اللہ کی پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں رالک الدین القیم یہ دین قیم ہے سیدھا دین ہے ولیکن اکثر علمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے منی بینئی اس کی طرف رجوع کرنے والے و تقو اور اس سے اور نماز قائم کرو ولہ تکور مشرقین اور مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ من نفر رپودی نہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے, ٹکڑے کر لیا وکان اور وہ شیعہ, بن گئے oh شیعہ اور وہ گروہوں میں بٹ گئے کلو oh فر ہر گروہ جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر خوش ہوتے پھرتے ہیں وہ شیعہ کہتے ہیں مِن شیعہ عبراہیم oh. عبراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے وہ سیاہ کا منا ہیں تو ادھر بھی لفظ سیا استعمال ہوا ہے سیاہ کا معنی ہوتا ہے گروہ یعنی کہ اسی گروہ میں سے ابراہیم تھے تو اگر وہ اس طرح کا معنی لفظ سیاح کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں تو یہ تو غلط معنی میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن مزید میں اس طرح یہاں پہ ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور وہ سیا بن گئے اسی طرح شرون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کے رہنے والوں کو بناتا تھا شیا ان گروہ میں تقسیم کرتا تھا ایک گروہ کو کمزور کیا ہوا تھا تو اس کا اگر کا ہی کرے تو کیا ہوتا بنایا یہ यह مانا ان کے اوپر الٹا پڑ جاتا ہے فارے یعنی کہ جو گروہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی پر خوش ہے ہر کوئی سمجھتا کہ ہم آپ ہیں یا جو کچھ جس کو ملا ہوا ہے خوش ہے اس کا ایک معنی اچھا بھی ہے کہ اللہ نے جس کو جو دیا ہے وہ اسی پر ہی خوش ہے مختلف چیزوں میں اب دیکھ لیں आप चले जाना पहाड़ों में देखेंगे वो पहाड़ की चोटी पे एक घर है और कोई नहीं है दूसरा दूसरी पहाड़ की चोटी पे है आप कहेंगे क्या मुसीबत पड़ी हुई जाएं को। है इनको हाँ ये भी कोई जिंदगी है लेकिन वो वहाँ पे बड़े खुश हुए ایک کاروباری کارمار دے عبدین ایک اور نوکرین عبدین اوجھال ہے ایک کام کے کرنے کے بعد 18 دن ایک شہر اتنی جگہ یاری دوار کے اندر اسی ہے مجھے تو ٹھیک کو عارف نہیں ہے ابھی تو نہیں ہے مجھے لگتا نہیں اب سنانی یاد ہے کچھ انہوں نے آئی ہے نا وہاں اگے سے ائیں ائیں اوتھے جا کے دانی یاد ہے چلو جیسا اور جب لوگوں کو یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتے ہیں تما من راسن پھر جب اس طرف سے کوئی رحمت پہنچتی ہے ارا فرین شری کون تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں تاکہ وہ اس کے ساتھ کریں بیما آ سہی نہ ہوں جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس کی نہ شکریہ کریں فتح بتارو پس تم فائدہ اٹھا کوئی دلیل نازل کی ہے تو وہ انہیں بول کر وہ دلیل بتاتی ہے کہ وہ جس کے ساتھ وہ شریک ٹھہرایا کرتے تھے اور جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں وہ اس پر خوش ہوتے ہیں وہ سیاح تم بیما پت دمت جب انہیں اس وجہ سے کوئی برائی پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ادا ہوں تو وہ اچانک مایوس ہو جاتے ہیں دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے ان نفیدہ قومی یقیناً اس میں نشانیاں ہیں قومی یوم ایمان لانے والی قوم کے لیے فعتر قربا حق کام قریبی رشتہ دار اور کو اس کا حق دے وابن السبیل اور مسافر کو الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے ہیں وما من يربو اموال الناس فلا يربو اور جو تم سو فرض اس لیے دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے اموال میں بڑھ جائے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا تم زکاتی اور جو تم زکات دیتے ہو جس کے ذریعے اللہ کے چہرے کا ارادہ رکھتے ہو تو وہی لوگ کئی گناہ بڑھا دیے جانے والے ہیں اللہ کے چہرے کو چاہنا مطلب کیا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن مومن بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا اللہ تعالی ہم پر راضی ہو جائے اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں اپنا دیدار کروا دے اللہ کو دیکھنے کے لیے جنت میں جا کے مال کرتے اس کا عام طور پر مانا کر دیتے ہیں اللہ تعالی کی مندی چاہنا اللہ اللہ, سمع سمع سمع اللہ تم کو پیدا کیا پھر تم کو دیا، پھر وہ تم کو مارے زندہ کرے گا حل من يفعل من دالكم تمہارے سے کوئی ایسا ہے جو اس میں سے کچھ کر دکھائے عمّا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں بر و بحر میں خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہوا ہے اس وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا لیو ذیطہم بعد اللہ ذی عمیلو تاکہ وہ نے اس کا کچھ بدلہ چکھائے جو انہوں نے عمل کیے لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں قل سیرو کل ارض فندرو کے فتان عاقبت اللہ ذینا من قبل کہہ دیجیے کہ زمین میں چلو اور دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، سے قائم رہنے والے مضبوط دین کے لیے قائم کر لے یوم اللہ اس سے قبل کہ ایسا دن آ جائے کہ جسے اللہ کے سوا کوئی لوٹانے والا نہیں ہے اس دن وہ روکے جائیں گے یا جدا جدا کیے جائیں گے من کا فلاف کفر ہو جس نے کفر کیا تو اسی پر اس کا کفر ہے محدون اور اس نے صالح اعمال کیے تو اپنے اپ کے لیے ہی ذخوارہ بناتے ہیں۔ لیہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضله تاکہ اللہ تعالی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور صالح اعمال کی اپنے فضل سے جزا دے انه لا يحب الكافرین یقینا حقیقت یہ ہے کہ وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ امِن آیاته يرسل الرياح مبشرات وليضيقكم من رحمته اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بھیجا ہے۔ اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت سے کچھ چکھائے تجریل فل کو بھی اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں والی فبلی اور تاکہ تلاش کرو فضل میں سے کچھ تلاش کرو اللہ تجکرون اور تاکہ تم شکر کرو والا من قبل کا رسول علاقوں اور البتہ تحقیق ہم نے تجھ سے پہلے رسول و کی قوموں کی طرف بھیجا پجا بالبینات تو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کے آئے مِنَ الَّذِينَ تو جن لوگوں نے جرم کیا ہم نے ان سے انتقام لیا وکانوں کی مدد کرنا حق تھا فطر فِي يخرج من علی اللہ و داد ہے جو ہوتا ہے تو وہ بادلوں کو ابارتی ہیں پھر وہ اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے جیسے چاہتا ہے اور وہ اس کے ٹکڑے, ٹکڑے کر دیتا ہے تو بارش کو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے مَن من هم پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں وہ انکار لَمُبْلِسِن> لَمُبْلِسِن> اور حالانکہ وہ اس سے پہلے کہ وہ ان پر بارش برسائی جاتی یقینا شک میں مبتلا تھے آسار رحمت اللہ تو دیکھ اللہ تعالی کے رحمت کے آثار کی طرف کئی فروغیل اور وباعد موتی کیسے وہ بنجر زمین کو آباد کرتا ہے زرخیز کرتا ہے اِنَّ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے قدیر اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اِنْ مِن اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں پھر وہ اس کھیتی کو زرد پڑی ہوئی دیکھیں یعنی ہوا ایسی چلے کہ کھیتی کو وہ جنادے یا جلاد کر دے لغلو بن ہی تو بے شک تو نہ مردوں کو سناتا ہے اور نہ بہروں کو پکار سناتا ہے جب وہ پیٹھ پھیر کر لوٹ جائے ام بلا لتی اور نہ تو کبھی اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت پر لانے والا ہے من اور وہ فرما بردار ہیں من من بعد قوتن من بعد قوتن اللہ جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا پھر کمزوری کے بعد تمہیں قوت دی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے القدیر اور وہ خوب جاننے والا اور خوب قدرت رکھنے والا ہے وہ یوم المجرمون اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم قسمیں اٹھائیں گے ماسا کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے کدالی کا فکون وہ اسی طرح بہکائے اور تم اللہ کی کتاب میں اٹھائے جانے کے دن تک ٹھہرے رہے ہو فہادا یوم البس یہ اٹھائے جانے کا دن ہے لا لیکن تم نہیں جانتے تھے اَنفعُ معذرت انہیں نفع نہ دے گی اور نہ ان پر کیا جائے گا یا عذاب ہٹنا ہٹنے کی درخواست ان سے طلب کی جائے گی یعنی کہ معافی کا موقع انہیں نہیں دیا جائے گا سادہ لفظوں میں اور یقینا ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی ہے اور اگر تم کے پاس کوئی نشانی لے آئے تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہیں ضرور کہیں گے تم تو صرف باطل پرست ہو یا جھوٹے ہو اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو نہیں جانتے ہر گرز ہلکا نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے